اور انہیں راہ اس نزد کا انہیں والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے اور ضلع کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے